مثال کے طور پر یہ ٹی وی وغیرہ میں مذاکرے آتے ہیں لوگ بھی شکایت کریں جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا اقتدار کی جنگ تھی ٹھیک ہے آپ رہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو صاحبہ جی کرام علی مردوان کا طرز عمل خلافت راشدہ کا چلا آ رہا تھا تو اس میں جیسے ہمارے یہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں اس میں ان کی بیت کی جاتی تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کی بیت کریں تو بیت ہوتی اب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعال عنہ نے یزید کے لیے جب بیت لی تو یہ بھی سن لیجئے تاکہ یہ غبار بھی نہیں رہے بہت سے حضرت امیر معاویہ پر تبرا کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیوں کیا جس وقت انہوں نے یزید کو نامزد کیا کہ میرے بات یہ خلیفہ ہوگا یا امیر ہوگا اس وقت تک یزید میں کوئی خرابی موجود نہیں تھی امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفا میں اس بات کو نقل فرمایا کہ جب حضرت امیر ماویہ نے یزید کے لیے تجویز کیا کہ ان کی اس کی بیت لی جائے تو امام سیوتی نے وہ دعا تاریخ الخلفا میں نقل کی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں یزید کو اس منصب کا اہل سمجھتا ہوں اور میں نے اس کے لیے وسیعت کی ہے اور اگر یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے تو تو اسے ابھی موت دے دے اب جب انہوں نے یہ دعا کی جس کو امام مسیحتی نے نقل کیا تو ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ ان اس کو اس لائق سمجھتے تھے کہ یہ حکومت چلا لے اب اس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا تقدیر کا لکھا کہ بیٹھنے کے بعد اس نے بہت ساری پھر جب غلط حرکتیں کی تو اب صحابہ کرام اور دوسرے حضرات اب اس سے برگشتہ ہو گئے اور کوفے سے حضرت امام حسین رضی اللہ کو پہ در پہ جب خطوط ملنا شروع ہو گئے کہ آپ آ جائیں اور آپ کے آنے کے بعد میں ہم آپ سے بیعت کریں گے اور یزید کی بیت توڑ دیں گے اس وقت اس کی حرکات جو تھے علامہ امام سمودی نے اپنی کتاب وفاول وفا میں اور بہت بڑے عظیم محدودی شاہ عبدالحق الحق محدودی دلوی اللہ نے اپنی کتاب جذب القلوب اللہ دیا محبوب میں نقل کیا کہ یدید نے اپنے دور میں ایسی حرکتیں کی کہ وہ شراب پینے لگا محرمات سے نکاح کو جائز قرار دینے لگا اس کی ان حرکتوں سے حضرت عبداللہ ابن حنزلہ جو صحابی رسول شاہ عبدالحق محدید رحمت اللہ علیہ جذب القلوب میں اس کا یہ ان کا یہ قول نقل کیا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تلوار اٹھائی ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ اس کے کرتوت سے کہیں اللہ تعالی آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے اس لیے ہم نے اٹھا اور امام حسین کو لکھا اب اگر امام حسین نہیں جاتے تو کل کو قیامت میں یہ حضرات اگر دعویٰ کرتے اللہ تعالی کے دربار کہ ہم نے تو اولاد رسول کو بلایا انہوں نے آنے ہی سے انکار کر دیا اور یہ نہیں آ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے امام حسین اس کے ذمہ دار امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پہلے مسلم بین عقیل کو روانہ کیا جب مسلم بین عقیل وہاں گئے تو آپ نے سنا گے واقعات میں کہ وہ قتل کر دیے گئے اور اس قتل کی خبر اس مواصلات نظام ایسا تو تھا نہیں اس قتل کی خبر امام حسین کو نہ لگی اور انہوں نے کربلا کی طرف جو ہے وہ عزم کیا اور یہ ان کا مقدر تھا یہ بھی حدیث شریف میں جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کی چچی ام فضل انہوں نے دیکھا کہ امام حسین گود میں ہے اور حضور علیہ و وسلام کی آنکھوں میں آنسو حضرت ام فضل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع کہ نواسا پیدا ہوا آپ کے یہاں نے فرمایا کہ واقعی نواسے کا پیدا ہونا خوشی کا موقع مگر جبریل سلام نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے اس نواسے کو تمہاری امت شہید کر دے گی اور ایک روایت میں کہ جبریلی امین نے جہاں آپ شہید ہونے والے تھے اس کی مٹی بھی لا کر دی. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پاس رکھی رہی اور یہ بھی روایت میں کہ جس دن امام حسین شہید وہ مٹی <تصفح> <تصفح> سرخی مائل ہو گئی اب چونکہ یہ مقدر تھا اور بعض ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ کتاب ال ابن کی بنے شریف میں حدیث ہے کہ مقدر کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا دعا جو ہے یہ مقدر کو بدل دیتی ہے. یعنی تقدیر کو بدل دی لیکن اس میں بابو تقدیر تقدیر پر جو باب ہے اس میں یہ ہے کہ تقدیر یقا اور قدر جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ایک ہے مبرم اور ایک ہے غیر مبرم ایک تقدیر کی قسم وہ ہے جو کسی کے دعا سے یا تدبیر سے بدل جاتی ہے لیکن ایک تقدیر کی قسم یہ ہے کہ جو بالکل اٹل ہے کوئی نبی بھی اگر کہے تو وہ نہیں بدلتی یا نبی کو روک دیا جاتا ہے اس کے لیے آپ دعا مت کریں مثلا حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و وطالعہ سے تین دعائیں مانگی دو قبول ہو گئیں ایک سے منع کر دیا یا منع کر دیا مرا قبول نہیں ہوئی نہیں بلکہ دو دعائیں کی کہ میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے جیسے پوری پوری آبادیاں الٹ جاتی تھی ایک قوم کو جبریل امین نے آن کر ایسے زمین میں اپنے پروں کو دھسایا اور آسمان پر لے جا کر اس قوم کو اوندا دیا ایک قوم ایسی تھی جو بندر بن گئی کہا یہ عذاب میری امت پر نہیں آئے فرما قبول شہر امت کے مسخ نہ ہوں فرما یہ بھی قبول اب حضور یہ دعا کرنے والے تھے کہ میری امت میں تفرقانہ اختلاف نہیں دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ میرے حبیب یہ ہونا ہے یہ مقدر ہے اس لیے آپ اس کی دعا مت کیجئے تو کوئی اس میں غیر محقق آدمی انہوں نے کہہ دے ایک دعا قبول نہیں ہوئی ایسا نہیں مستجاب دعوت ہوتا ہر نبی دعا کرنے سے پہلے روک دیا گیا کہ آپ یہ دعا جو ہے وہ مت کیجئے گا تو یہ ملیں گی آپ خدی سے کہ اللہ تعالی۔ حسین کو صبر دے اجر دے استقامت دے مگر یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کٹھن امتحان ہے اس سے امام حسین کو محفوظ فرما یہ دعا نہیں کیوں دعا نہیں کی یہ مقدر تھا ایک بار اب رہا کہ جب ان لوگوں نے خطوط لکھے تب امام حسین گئے تاکہ اللہ تبارک کے یہاں جواب دہی سے بچ جائیں اس لیے یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی بلکہ دین کی بقا اور دین کی ترویج کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے گئے اور جو یہ کہتا کہ اقتدار کی جنگ تھی وغیرہ وغیرہ تو کیا اقتدار کی جنگ کرنے کے لیے بہتر آدمی ساتھ لے جاتا آدمی آپ اگر پاکستان ہندوستان سے جنگ کرے تو کیا اسی آدمی ساتھ لے جائے یا بہتر یا بیاسی آدمی ساتھ لے جائے یہی اس بات کی علامت ہے کہ اقتدار جنگ ہوتی ہے تو لاؤ لشکر ہوتا پورا صاحبہ کرام ردوان کا جو کوفے پہ حملہ کر کے تہس نحس کر دے لہٰذا اختدار کی جنگ نہیں تھی خالصتاً دینی تھی حضور علیہ السلام کے دین کو بچانے کی اور اس کے احیاء کی جنگ تھی یہی وجہ کہ آج بظاہر یزید نے فتح حاصل کر لی امام حسین کو شکست ہو گئی جیسا کہ ہے واقعات مگر کوئی یزید کے فتح کا جشن منانے والا ہے کوئی نہیں لیکن امام حسین کا ذکر ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیام قیامت جاری اور ساری رکھ لہذا ان کا یہ کہنا بالکل غلط یہ پرچے